السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله بلغ الرساله و ادى الامانه ونصح الامه و تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلام سلام عليه وعلى اله و على وبعد الله تبارك في فعلم انه لا اله الا اللہ تبارک کتاب مجید وخر عما خلق الجنا ونس اللّہ ابدن معامعین و ناظرین مشاہدین و وحاضرین کرام ایک چیز کی وضاحت کر دوں آج کا درس صرف آج کے دن مغرب بعد ہو رہا ہے اور نہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عشاء کے بعد ہی ہوگا عشاء کے بعد کچھ مصروفیت ہے کچھ مہمان اور دعات تشریف لا رہے ہیں ہمارے پاس تو اس لیے ہم نے مناظر سمجھا کہ مغرب کے بعد درس رکھ دیا جائے اور نہ یہ درس پیسہ کے کی اعلان کیا گیا تھا ہر ہفتے سلیچر کو عشاء کے بعد ہوا کرے گا انشاءاللہ آج کے درس میں ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب دے کر کے انشاءاللہ آنے والے دن سے یا آنے والے ہفتے سے اس کتاب کی شرح کا ہم آغاز کریں گے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے لوگ پوچھتے بھی ہیں وہ یہ ہے کہ آخر کب تک عقیدے اور توحید ہی کا درس ہوگا آخر کیوں اور کب تک اس کا جواب آج کے درس میں اختصار کے ساتھ ہے. میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے ہماری جو بھی نشست ہوئی ہے یا جو بھی کتابوں کی ہم نے کی ہے وہ ساری کتابیں عقیدے ہی سے متعلق تھی کتاب التوحید اس سے پہلے کتاب الایمان اس سے پہلے القواعد الربا کشب و شبہات السول الاصلاطہ السول اور اس طرح کی جو امام محمد ببلحاب رحمتہ اللہ علیہ کی عقیدے پر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی شرح آپ لوگوں کے سامنے اسی مسجد سے کی گئیں الحمد اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے اور ہمارے لیے کی بات کہ ان کتابوں کی شرح کرنے کا اللہ کی طرف سے مجھے موقع ملا توفیق ملی جو کتاب ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ابھی عقیدہ ہی سے متعلق علاقیدہ الواسطیہ تو آخر کب تک ہم عقیدہ پڑھتے رہیں گے توحید کا درس لیتے رہیں گے اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ دین کی روح عقیدہ ہے توحید ہے جیسے انسانی جسم کے لیے روح کی حیثیت ہوتی ہے وہی حیثیت دین کے اندر توحید کی ہے اگر انسان کے جسم میں روح نہ رہے تو انسان لاش بے جان لاش بن جاتا اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی وہی حیثیت دین کے اندر توحید کی ہے توحید روح ہے بنیاد ہے احساس ہے جڑ ہے اس کے بغیر دین کا انسان تصور نہیں کر سکتا اسی طریقے سے توحید یہ ہماری فطرت ہے ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے توحید ہی پر پیدا کیا ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا اور اس کے افعال میں اور اس کی جو صفات ہیں ان میں کسی کو شریک نہ کرنا اسے توحید کہا جاتا ہے اور یہ ہر انسان کی فطرت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کل الدین عید الاد ہر بچے کی ولادت فطرت پر ہوتی ہے اور یہاں فطرت سے مراد دین توحید دین اسلام ہے اس لیے کیمایہ نبین حدیث کے کی اندر کیا بیان فرمایا اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں نسلامی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں یہ نہیں بتایا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیتے ہیں اس لیے کہ ہر بچہ مسلمان ہو کر کے ہی پیدا ہوتا دین توحید پر پیدا ہوتا ہے تو جب یہ فطرت ہے تو فطرت سے انسان انحراف نہیں کر سکتا ہے انسان فطرت کو تو چھوڑ نہیں سکتا ہے جب انسان کی فطرت ہے یہ توحید ہی کے خاطر اللہ رب العالمی نے ہماری تخلیق فرمائی ہے اما خلق تب جن علیہ صحبدون ہم نے انسانوں اور جناتوں کو سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور لہ لیہ کا معنی کیا گیا لیہ حدن یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے اس کو ایک جانے سری بسی کی بات کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے تو یہ تخلیق کا مقصد ہمارے دنیا میں آنے کا اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لا کر کے صرف اسی کے بات کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اللہ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسول بھیجے اسی مقصد کے لیے بھیجے سب کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیں اور لوگوں کو شرک سے بچائیں القدبہ فیق المََ رسول علیہ عبداللہ و شاہ ہم نے ہر امت میں ہر قوم کے اندر رسول بھیجا کہ جاؤ انہیں اس بات کی دعوت دو کہ صرف اللہ کی بات کریں اور تاغوت غیر اللہ کی عبادت سے بچیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی اللہ نے کتابیں اتاری اسی مقصد کے لیے جو دنیا کے اندر کتابیں بھیجی گئی تورات زبور انجیل آسمانی کتابیں قرآن اور جو صحیف انبیاء کو عطا کیے گئے اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے توحید ہی کی قیام کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابوں کو بھیجا اسلام کے اندر جہاد مشروع ہوا قتال مشروع ہوا اسی لیے ہوا کہ تاکہ دنیا کے اندر توحید کو غالب کیا جائے اور شرک کا الاکما ہو شرک کا خاتمہ ہو یہی اصل مقصد ہے تو جہاد کا کہ اس کی توحید کے ساتھ ہو لوگ ایک اللہ پر ایمان لائیں اور جو رکاوٹیں ہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے ان رکاوٹوں کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو آزادی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے یہی مقصد ہے اس کا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی کے لیے اور ہماری تمکنت کے لیے غلبے کے لیے توحید کو شرط قرار دیا توحید اولین شرط ہے دنیا کے اندر غلبہ کے لیے اور کامیابی کے لیے اور اس طریقے سے عزت اور سرلندی کے لیے توحید خالی سی اولین شرط ہے اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو ہمیں دنیا کے اندر غلبہ نہیں ملے گا جن لوگوں نے یا ماضی میں لوگوں نے اس شرط کو قائم کیا اللہ نے دنیا کے اندر ان کو غلبہ عطا فرمایا تمکنت عطا کی نصرت ان کی, کی اللہ رب العالمین نے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور اس ہماری تمکنت اور دنیا کے اندر ہماری عزت اور سرلندی توحید ہی سے مشروط ہے توحید رہے گی تب اللہ اقبال ہماری مدد کرے گا ورنہ اس طریقے سے ہماری مدد نہیں ہوگی توحید ہی کی بنا پر انسان کی دو قسمیں بنتی ہیں اللہ نے فرمایا فرانے کریم کے اندر فمن کو مومن اومن <كَافِر> ایک مومن کی جماعت اور ایک کافر کی جماعت کافر میں منافق بھی آتے ہیں اگرچہ دنیا کے لحاظ سے وہ مسلمانوں کے گروپ میں مسلمانوں کی جماعت میں ان کا شمار ہوتا ہے ورنہ انجام کے اعتبار سے وہ کافر ہی ہیں بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے تو توحید کی بنا پر تقسیم ہوئی ہے یہ مومن کی اور کافر کی انسان کو دو جماعتوں کے اندر اسی لیے تقسیم کیا گیا جو اللہ پر ایمان رکھے صرف اللہ کی بات کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے وہ مومن ہے جو اللہ کا انکار کرے اللہ کے بعد میں شرک کرے اللہ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے تو یہ توحید کی خاطر ہی یہ جو تقسیم ہوئی ہے اسی لیے توحید اے اسی کی بنا پر ہوئی ہے اور توحید سب سے بڑا معروف ہے یہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی جو ایک خاص صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے امرون اب المعروف یا نہ معروف کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں سب سے بڑا معروف کیا ہے توحید ہے اللہ پر ایمان لانا ہے اور سب سے بڑا منکر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے تو یہ تو ہماری پہچان ہے یہ ہمارا خاص وصف ہے یہ اور یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے یہ تو جب یہ ہماری پہچان ہے تو انسان اپنی پہچان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے یہ امرونہ بالمعروف یعنی سب سے بڑا معروف اللہ علام کی توحید اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے اس لیے توحید کا ہم ذکر کرتے ہیں جو ہم اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید خالص پر ہے ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری زکوۃ ہمارا حج ہماری قربانی اور اس طریقے سے جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں ان ساری عبادات کی قبولیت کا و مدار اسی کے اوپر ہے انسان اگر ساری عبادات کرتا ہے لیکن توحید اس کے پاس نہیں شرک ہے تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ذرات کی شکل میں اسے اڑا دے گا آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس کی ساری محنت لائے گا ساری کوشش اس کی برباد کیونکہ اس کے پاس توحید نہیں ہے خالص اللہ پر ایمان نہیں ہے نماز بھی پڑھتا ہے شرک بھی کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی پکارتا ہے غیروں کا واسطہ اور وسیرہ لیتا ہے یہی اس طریقے سے جو عبادات اللہ کے لیے ان میں ان عبادات کو دوسرے کے لیے کرتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں توحید عبادات جو ہیں یہ یہ توحید ہی کی بنیاد پر قبول کی جانے والی اگر توحید خالص انسان کے پاس نہیں ہے تو ان تمام عبادتوں کا انسان کا کوئی فائدہ نہیں گویا کہ بلا وجہ ایک انسان محنت کر رہا ہے اور سب سے پہلے دعوت بھی انسان کو توحید ہی کی دی جاتی ہے جتنے نبی دنیا کے اندر آئے سب نے لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دی پوری زندگی حسم علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اور پوری زندگی انبیاء نے اسی دعوت توحید کے اندر گزاری تو یہی اصل چیز ہی ہے یہ کہ انسان توحید کی طرف عقیدے کی جب لوگوں کو بلائے اور اس کی طرف انسان لوگوں کو دعوت دے جی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا سب سے عظیم اور سب سے بڑا مقصد دنیا میں نبیوں کے آنے کا ہی ہوا کرتا تھا اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب یہ جو اس دین کے ماننے والے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا جو انبیاء کے وارث ان کی ذمہ داری ہے کہ توحید کو اور ایمان کو عقیدے کو دنیا کے اندر عام کریں اور اس طریقے سے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں توحید اللہ البامین کا سب سے بڑا حق ہے سب سے بڑا حق اللہ البامین کا توحید کا ہے حستے بن جبل سے اللہ کے رسول نے کیا پوچھا تھا کہ کی کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ اور اس اللہ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے اور تمہارا اللہ پر کیا حق ہے تو ہستے محادم جبل نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے سنا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تو سن اللہ تعالی کی بات کرو اس کے ساتھ کچھ شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرو اس کے ساتھ کچھ بھی شرک اسی کو توحید کہا جاتا ہے صرف اللہ کی عبادت اس کے ساتھ شرک نہ کرنا جب تک یہ دوسری چیز نہیں ہوگی شرک نہ کرنے والی جب تک توحید کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے بہت سارے مسلمان ہیں اللہ پر ایمان ہے ان کا توحید بھی کچھ حد تک پائی جاتی ہے کسی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں نماز روزہ وغیرہ بھی کرتے لیکن آپ دیکھیں گے ان کی عبادات کے اندر شرک ہے اسی لیے اللہ رب العمین نے ہمیں اپنی بات کے ساتھ ساتھ شرک سے دور رہنے کا حکم دیا اوب اللہ تو شرک کو اللہ کے بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اللہ نے بار بار ہمیں اس کی تاکید کی اس کا حکم دیا اسی کو اللہ کر سید بخاری مسلم کی روایت ہے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم صرف اللہ کے بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو یہ بنیاد ہے ہماری یہ اساس ہے اللہ رب الامن کا یہ سب سے بڑا حق ہے یہ اللہ کے رسول کی سفارش لینے کے لیے پانے کے لیے بھی توحید شرط ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی سفارش کریں گے جو معاہدین ہوں گے مشرقین کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے معاہدین کی سفارش کریں گے تو اگر توحید نہیں ہوگی تو ہم سفارش سے محروم ہو جائیں گے اللہ کے رسول کی سفارش ہمیں حاصل نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حستے ابو حرض اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ من اسعد الناس سے صفات کا اے اللہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے بڑا خوش نصیب بندہ کون ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا تمہارے بھی ان سے کیا فرمایا کہ مجھے یہی امید تھی کہ یہ سوال آپ ہی کا تمہیں کرو گے تمہارا جو حرص ہے حدیث اور ایمان اور عقیدے کے تعلق سے تو یہ تھا کہ یہ سوال آپ ہی کا تمہیں کرو گے تو پھر ہمارے بین فرمایا کہ من لا الہ الہ خالصاً جو خلوص دل کے ساتھ اللہ اللہ کہے گا اسی کے لیے میری سفارش حلال ہوگی جی خلوص دل کے ساتھ خلوص دل کا مطلب یہ کہ انسان اس دعوے میں مخلص ہو صرف زبان سے نہ کہے وہ کہ اللہ اللہ پڑھ لیا لیکن اس کے مطابق عمل اس کے پاس نہیں ہے ایک طرف تو اللہ پر ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف ایسے اعمال کرتا جو اس دعوے کی مخالفت کرنے والے اس دعوے کے منافی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے اگر لا کے رسول کی سفارش چاہیے نبی کی شفاعت چاہیے تو اس کے لیے توحید شرط ہے شرط کا مطلب یہ ہے کہ جب تک توحید نہیں ہوگی ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے کیا بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی ایک انسان اگر بغیر وضو کے نماز پڑھے زندگی بھر تو نماز کا کوئی فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی محنت رائے ہوگی وہ نماز گویا کس نے پڑھا ہی نہیں ایسی اگر توحید نہیں ہے تو اللہ کے سور سفارش ہی نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدعتیوں کو بھگا دیں گے حوض سے بدعتیوں کو جو لا لہٰ پڑھنے والے ہوں گے اور آپ پہچانیں گے ان کے نشانہ سے پیشانی پر سجدے کا نشان ہے ہاتھ اور پاؤں ز کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے آپ کہیں گے میری امت کے لوگ نہیں مسلمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے مسلموں کی بات نہیں ہو رہی مسلمانوں کی بات ہو رہی تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا پیدا کر دیا دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی بدعات پیدا کر دی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان لوگوں کو بھگاؤ یہاں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تو جب بدعتیوں کے لیے ہوگا جو دین کے اندر بدعتیں کرتے ہیں نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں خرافات کرتے ہیں تو جو شرک کر رہے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا ان کو تو آپ اور بھگا دیں گے تو جب بدتی کے لیے حوض سے پانی نہیں ملے گا تو جو اللہ پر پرگرچ ایمان کا دعوے دار ہے لیکن اس کے عبادات میں شرک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے اس کو کیسے پانی نصیب ہوگا نہیں پانی اس کو مل سکتا کہ تو توحید سب شرطیں ہیں بنیادی شرطیں ہیں قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے آخری منزل نہیں ہے قبر یہ یہ پہلی منزل ہے جو انسان مر گیا قبر کا مرحلہ شروع ہو گیا اور یہ پہلا مرحلہ ہے قبر جی تو پہلا زینہ ہی ہے یہ جیسا کہ کہا جاتا ہے اول پہلا کیا نام ہے منزل ہی ہے یہ قبر آخرت کا یہاں بھی ثابت قدمی کے لیے توحید خالص شرط ہے جو توحید خالص والا ہوگا وہی وہ صحیح جواب دے پائے گا جس کے پاس ایمان اور عقیدہ نہیں ہوگا توحید خالص نہیں ہوگی وہ جواب نہیں دے, دے پائے گا یہیں سے مسئلہ جو ہے میں آ جائے گا تو آخرت کی جو پہلی سیڑھی ہے جو پہلا زینہ ہے پہلی منزل ہے قبر اسی قبر کے اندر بھی استقامت کے لیے ثابت قدمی کے لیے ضروری ایک انسان توحید خالص پر ہو جنت میں داخلے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے توحید شرط ہے اللہ رب العالمین نے مشرقین پر جنت حرام کر دیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور موحدین پر ہمیشہ کے لیے جہنم کو اللہ نے حرام کر دیا موحدین ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے اگر جہنم میں جائیں گے بھی اپنی بدعمالیوں کی بنا پر ظلم و ذاتی بد اخلاقی یا اس سے اور گناہوں کی بنا پر اگر جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالی ان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا اللہ تعالی ان کو ضرور جہنم سے نکالے گا محدین پر جہنم ہمیشہ کے لیے جہنم ہو حرام ہے وہ کبھی ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے ایک فترے تک رہیں گے ایک محدود مدت تک جو اللہ بنائے گی بنائے گا مدت اس مدت تک رہیں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق لیکن اللہ ابرامن توحید کی بنا پر ان کو ضرور جہنم سے نکالے گا لیکن ایک بندہ جو شر کرنے والا ہو دنیا میں کتنا ہی اچھے اخلاق والا ہو دنیا میں کتنا ہی لوگوں کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ ہو کتنا ہی لوگوں کے ساتھ اسے سلوک کرنے والا ہو سب کے حق ادا کرنے والا ہو لیکن اس کا اگر اللہ تعالی کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں ہے اللہ کے حق کو ادا کرنے والا نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے جی انسان کو اخلاق مند بھی ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ جہنم کی سختی کون برداشت کر سکتا ہے یہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے اخلاق کی اہمیت کم نہیں کی جا رہی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توحید کے لیے بھیجے گئے تھے وہیں آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد اخلاق بھی تھا کیونکہ اخلاق یہ حقوق العباد کے اندر آتے ہیں کیا اور اخلاق اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس نے اخلاق ہونا چاہیے اخلاق کی اتنی فضیلت کیوں ہے اتنی اہمیت کیوں ہے اس لیے کہ اخلاق توحید بھی ہے اخلاق ایمان بھی ہے لہذا انسان کا اگر اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق ہے اللہ کے ساتھ اچھا سلوک ہے تب وہ اس کے لیے فائدے مند ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے بندوں کے ساتھ ہے لوگوں کے ساتھ ہے یا بیوی کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہ ضروری ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس نے اخلاق نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اسی لیے اخلاق کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ جو چیز ہوگی اخلاق ہوگا وہاں اخلاق سے مراد اللہ تعال کے ساتھ اخلاق مراد بندوں کے ساتھ دونوں مراد وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف بندوں کے ساتھ اخلاق براد ہے اس لیے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے تو, تو یہ جنت میں داخلے کے لیے جانے کے لیے توحید اولین اور بنیادی شرط ہے یہ اور جہنم سے بچنے کے لیے توحید شرط ہے یہ تو یہ سب بنیاد ہے اساس ہے اس لیے ہم توحید اور عقیدے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پورا قرآن توحید ہے شروع سے لے کر کے آخر تک آپ دیکھیں گے اس کے اندر یا تو براہ راست توحید کا ذکر ہے عقیدے کا ذکر ہے یا تو جو موحدین ہیں ان کے لیے جو بدلہ اللہ نے رکھا جنت اس کا ذکر ہے یا تو جو توحید کو نہیں مانے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ پر ایمان نہیں لائے یا ایمان رہا لیکن شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے لیے عذاب اور جہنم کا جو ذکر ہے وہ اسی لیے ہے کہ توحید نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم میں جو امتیں گزری ہیں ان کے حالات بیان کیے ہیں کہ اللہ ان کو کس طریقے سے برباد کر دیا کس طریقے سے ان کو سزا دیا کیوں سزا دیا دنیا کے اندر توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے اس طریقے سے آپ مسائل دیکھیے مسائل کبھی بھی توحید سے تعلق ہے کیونکہ ان مسائل پر عمل کرنے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب انسان توحید کو نافذ کرنے والا ہوگا پنے اوپر اسی لیے شیخ الاسلام العیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے عقیدہ واسطیہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پورا قرآن یہ توحید ہی توحید ہے قرآن کے اندر توحید ہی ہے یا تو براہ راست وضاحت اور اصلاحت کے ساتھ توحید کا ذکر یا موحدین کے لیے اچھے بدلے کا ذکر یا جو توحید کے انکاری ہیں توحید کو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے انتقام اور عذاب کا ذکر یا تو جو مسائل ہیں عبادات ہیں جیسے نماز روزہ حج زکاة, طلاق نکاح اور دیگر مسائل کا ذکر ہے تو ان کی بھی قبولیت کا دور و مدار اسی توحید پر ہے لہذا پورا قرآن توحید ہی توحید ہے تو پھر توحید سے انسان اعراض کیوں کر سکتا ہے توحید سے انسان پہلو تہی کیوں کر سکتا ہے لوگ زندگی پر فضائل اعمال پڑھتے ہیں تو انہیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی مسکر بہت ہو گیا لیکن توحید کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیشہ توحید ہی کیوں تو یہ پہچان ہے بھائی ہماری توحید ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے صرف صالح کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے اور یہ دین کی پہچان اور علامت ہے اور اسی پر سب دار و مدار ہے تو توحید کو انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے جی ہاں سب سے بڑی فضیلت والی جو چیز ہے یہی ہے توحید اس سے بڑی فضیلت والی کوئی چیز نہیں ہے توحید تو ایسی چیز ہے کہ انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دینے والی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندہ میرے پاس قیامت کے دن زمین بھر آسمان بھر گناہ لے کر کے آئے گا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو معاف کر دوں گا شرک نہیں کیا ہوگا اس کو معاف کر دوں گا تو توحید ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ یہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے والی چیز ہے ہمارے بھی فرماتے جس کی وفات اس حالت میں ہوئی ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جس کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا وہ ہمیشہ میں اس جہنم کے اندر رہے گا تو یہ توحید ہے اس لیے توحید کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کائنات کے اندر جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ذکر کرتی ہیں اللہ کی تمام مخلوقات خود انسان صورت چاند ستارے اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی چیزیں اسی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مخلوقات کا ذکر کیا ہے کہ سورج چاند ستارے جو سب ہیں یہ سب نشانیاں ہیں کس بات کی نشانیاں ہیں توحید کی پہچان اور نشانیاں ہیں یہ اگر انسان ان میں غور کر لے تو اللہ تعالی تک اس کی رسائی ہو جائے گی اللہ تک وہ پہنچ جائے گا اللہ پر اس کا ایمان ہو جائے گا اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ انسان جو ہے سوچے اور غور کرے جو نشانیاں دنیا کے اندر اللہ رب میں نے بنائیں خود انسان اور پھر انفوشی کی خود اپنے بارے میں تم غور کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں بصیرت سے کام لیتے اپنے بارے میں اگر اپنے بارے میں انسان غور کر لے کہ ایک انسان کی کس طریقے سے تخلیق ہوتی ہے کس طریقے سے وہ جنم لیتا ہے کس طریقے سے اللہ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی تو یہی سوچ اور یہی فکر انسان کو اللہ براہین تک پہنچانے کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اسے اللہ ابراہین چیزوں کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا تو یہ ہے یہ ساری توحید ہے میرے بھائی ہم دن اور رات میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اور دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جہاں اذان نہ ہوتی رہتی ہمیشہ اذان ہوتی رہتی ہے یا اقامت ہوتی رہتی ہے یا اذان ہوتی ہے یا اقامت ہوتی ہے کیونکہ اللہ ماشاءاللہ اللہ کیونکہ ہر ملک کا وقت الگ الگ ہے ہر ملک کا وقت الگ الگ ہے اذان کیا ہے یہ اذان توحید ہی اس کے اندر ہے اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے اللہ کی کا ذکر ہے نبی پر ایمان کا ذکر ہے کامیابی کا ذکر ہے کیونکہ پہلے توحید پھر نماز نماز اسی وقت فائدے مند ہوگی کامیابی اس میں ہوگی جب انسان اس سے پہلے رکن کو وہ مکمل طور سے قائم کرے گا اللہ ابامن کو تو اس پر ایمان کو تو اذان بھی دیکھی اقامت بھی دیکھی اس کے اندر ہمیشہ توحید کا ذکر ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ توحید کا ذکر ہو ہمیشہ ایک لاکھ چوبیس اور رسول دنیا کے اندر آئے. اسی مقصد کے دنیا کے اندر آئے. تو توحید جب تک دنیا ہے جب تک توحید کا ذکر ہوگا جب قیامت قائم ہو جائے گی تو توحید کا ذکر ختم ہو جائے گا لیکن جب تک دنیا ہے جب تک دنیا کے اندر توحید کا ذکر کیا جائے گا اور اس سے انسان مستفری نہیں ہو سکتا اس سے انسان جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ ہم نے تو سیکھ لیا ہم نے تو پڑھ لیا نہیں یہ سمندر ہے یہ اور یہ اہم اور احساس اور بنیاد ہے یہ بار بار انسان کو کرنا چاہیے امام ابن عبدالحاب رحمتہ اللہ علیہ سے کیا نام ہے ایک واقعہ منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ توحید کا ذکر کرتے تھے ہمیشہ الحمدللہ کتاب کتابیں میں لکھی توحید پر انہوں نے اور ان کی دعوت کا لبِ لباب توحید ہی تھا جیسا کہ انبیاء کی دعوت کا لبِ لباب اور اخلاصہ توحید تو درس دیتے تھے وہ تو ایک مرتبہ انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ ایک واقعہ سنا گیا ہے کہ ایک عورت نے ایک مرغہ ذبح کیا بہر اللہ کے نام پر لیکن مرغہ جو ہے اس کے ہاتھ سے بچ کر کے اڑ گیا تو لوگوں نے سنا کہا کہ نہیں اچھا نہیں کیا اس نے بس غلط کیا اس نے لوگ خاموش ہو گئے اس پر اور ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے جمع کیا ہے اور اس طریقے سے تو لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے چیخنے لگے چلانے لگے کتنا بڑا جرم کے ارتکاب کیا زنا کیا کسی مطلب محرم عورت کے ساتھ جو اس کے قریبی تھی اور رشتے داروں میں سے تھی محرم تھی اس کے ساتھ اس نے کیا تو انہوں نے کہا کہ کا مطلب یہ کہ تم لوگوں نے بھی توحید سمجھا ہی نہیں ہے کون بڑا گناہ ہے ذنا کرنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنا بڑا گناہ اس نے شر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جانور کو ایک برغے کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس کو میں نے اور جب زنا کا ذکر کیا تو لوگوں نے سر پر آسمان اٹھا لیا اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے بھی توحید سمجھا ہی نہیں کئی سالوں درج دینے کے بعد تو یہ ہے توحید میرے بھائی ہے. آج بھی ہمارے یہاں یہی ہے کہ لوگ کوئی اگر کوئی زنا کرتا ہے ٹھیک ہے زنا حرام ہے بڑا گناہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑے بڑے گناہ ہیں شرک علاوہ بھی سب سے بچنا ضروری ہے ہمارے لیے لیکن جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کو وہ جو ہے برا سمجھتا ہی نہیں ہے. بس خاموش ہو جاتا ہے کوئی مسا نہیں اس کے ساتھ گویا کہ کچھ نہیں ہوا اگر وہی زنا کر لے سب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے لیکن اگر وہی شرک کرتا کوئی اس کو مارنے پیٹنے نہیں تاویز پہنتا ہے گنڈا پہنتا ہے اور کڑے اور چھلے پہنتا ہے ہاتھ میں یہاں آتے امرا کرنے کے لیے لوگ اور اصل کی نماز میں دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں کڑے نظر آتے ہیں چھلے بدھے ہوئے نظر آتے ہیں دھاگے بھدے ہوئے نظر آتے کوئی اس کو نہیں بولتا لیکن اگر وہی کوئی باہر مان لیجیے جنا کر لے یا کوئی غلط کام کر دے سب اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے سب اس کو چلانا شروع کر دیں گے لیکن اتنا بڑا گنا شیر کرتا ہے کوئی کچھ نہیں بولتا اس کو اس لیے کہ توحید کی اہمیت ہمارے سینوں میں نہیں رہ گئی ہے توحید کی عظمت ختم ہو گئی ہمارے سینوں سے ہم توحید کو ثانوی درجہ دینے لگے ہیں اصل ان گناہوں کو دینے لگے ہیں جو گناہ بڑے حرام نہیں کرنا چاہیے لیکن توحید کی اہمیت ہمارے سینوں سے ختم ہو گئی ہے اس لیے ہم شرک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے جی اور یہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا تو ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اسے بہت بڑا گناہ بچہ اگر کوئی کر دے تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھ بیٹھیں گے لیکن اگر توحید اس کے پاس نہیں ہے کوئی شرک کرتا تو کچھ نہیں ہم سمجھتے اس کو تو یہ میرے بھائی توحید ایسا درس ہے یا توحید ایسی چیز ہے جس سے انسان کبھی مستقل نہیں ہو سکتا قیامت تک انسان کو جب تک اس کی جان باقی ہے جب تک انسان کو توحید سیکھنا اور سمجھنا ہے اس کو کتنے ایسے مسائل ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے حالانکہ وہ شرک رہتا ہے لوگ اسے توحید سمجھ کر کرتے ہیں عقیدہ لوگ سمجھ کر کرتے ہیں لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو میرے بھائی توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج لوگ اسکیم بناتے ہیں لوگ تنظیمیں بناتے ہیں لوگ مہم چلاتے ہیں کہ اس کے اندر شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے شراب نوشی سے یہ ہمارا شہر پاک ہونا چاہیے سگریٹ نوشی, نوشی سے پاک ہونا چاہیے ٹھیک है لیکن شرک से پاک होने کے لیے کیا کوئی مہم چلائی جاتی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر شرک نہ ہو اس ہو ہمارا تنظیم نہیں بنائی جاتی کوئی مہم نہیں چلائی جاتی سگریٹ نوشی سے پاک ہونا چاہیے ڈرگ سے پاک ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ اور شراب نوشی سے پاک ہونا چاہیے سب لوگ کرتے ہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں مسلمان بھی پیش پیش رہتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سنا ہے سر کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے علاقے کے اندر پورے شہر کے اندر شرک نہ ہو نہیں تو کمزوری ہماری ہے ہم نے توحید کی اہمیت کو بلا دیا اور ان چیزوں کو جو ہے ہم نے بڑا گناہ سمجھ بیٹھا تو میرے بھائی توحید یہ اساس اور بنیاد ہے یہ روح ہماری اگر ہماری روح نہیں رہے گی جس کے اندر جان نہیں رہے گی تو ہم ہمارا وجود ختم بے معنی ہمارا وجود کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اسی طریقے سے اس توحید بھی ہے اگر ہمارے ایمان میں ہمارے اندر توحید نہیں ہے تو پھر ہمارے اعمال کا ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے بار بار ہم مسل کے سلب پر کو اپنانے والے سلف صارحین کو اپنا وصول اور نمونہ بنانے والے ہمیشہ ہمارے ہاں الحمدللہ للہ عقید توحید کا ذکر ہوتا ہے بار بار اسی کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی دیگر باتوں کی قبولیت کا دور مدار اسی کے اوپر ہے تو اس لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے عقید واسطیہ جو عقیدے پر بہت ہی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان کے ارکان ہیں ان کے بارے میں خاص طور سے اللہ پر ایمان اور اس کے اسما اور صفات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا انہوں تو کیونکہ توحید کی تین قسمیں ہیں آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے اکثر لوگ جانتے ہوں گے لیکن یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہم نے غلبہ سے پوچھا اللہ کی قسم اللہ گواہ اس بات پر مدرسے کے فارغ ہیں ہمارے ملک کے دار دارالعلوم سے ٹھیک ہے دیوبندی مدرسے سے دیوبند سے اور بڑے بڑے مدرسوں سے میں نے ان سے پوچھا کہ توحید کتنی قسمیں نہیں بتا پائے وہ آئے تھے ہمارے پاس کسی مسجد میں امام ہیں وہ نماز وماز پڑھاتے جان دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے امام صاحب نے میرے پاس بھیجا ان کو کہ دیکھے کیسے صاحب ہیں ہم نے ان سے پوچھا دو تین سوالات کی توحید کتنی قسمیں ہیں نہیں بتا سکے کتنی قسمیں ہیں نہیں معلوم مدرسے, مدرسے کے فارغ ہیں وہ تو جو توحیدی قسمیں نے جانتا ہو کیا لوگوں کو توحید کا درج دے گا اس لیے ان کے یہاں توحید نہیں ہے ان لوگوں کی یہاں دیکھیں گے میں بریلیوں کی بات نہیں کرتا میں تو تو ہے ہیں وہ ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو معاہدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس توحید ہے ہم تو توحید والے ہیں ان سے آ کے پوچھیے نہیں ہے ان کے پاس توحید کی نہیں جانتے کتنی قسمیں ہیں فارغ ہیں مدرسے سے وہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ اچھے نمبر سے کامیاب ہے اللّہ تعالیٰ کہاں اس کا بھی جواب نہیں دے پائے وہ. اللہ تعالیٰ کہاں عالم ہیں میرے بھائی فارغ ہیں وہ مدرسے سے کیا درس دیں گے لوگوں کا یعنی اتنی لا پرواہی دن توحید کے تعلق سے افسوس کی بات ہے مدرسوں کے اندر نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ جو اصل کتاب توحید کی انہیں پڑھاتے ہیں لوگ ہم پڑھاتے ہیں عقیدت تحویہ انہیں کے امام کی کتاب ہے بہت بڑے حنفی عالم تھے امام ابو جعفر تحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقید تحاویہ اس کو ہم پڑھاتے لیکن لوگ نہیں پڑھاتے اس کتاب کو حالانکہ انہیں کے اپنے امام ہیں وہ مسائل ان کا حوالہ دیں گے لیکن توحید ان کا حوالہ نہیں دیتے اور عقید تحویہ کی شرع بھی کی ہے ایک حنفی عالم نے ابن وز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عقیدہ صحیح تھا توحید صحیح تھی ان کی لیکن ان عقیدوں ان کی کتابوں کو نہیں پڑھاتے ہیں لوگ وہ دوسری کتابیں پڑھاتے ہیں جو جس میں جو ہے توحید کا نہیں بلکہ اشری اور ماتردی جو عقیدے ہیں اللہ کے نام کی اور صفات کا انکار یا غلط تعویل یا غلط معنی بیان کرنا ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں جو اصل صلب صالحین پر مشتمل اور اس سے متعلق کتابیں ان کو نہیں پڑھاتے ہیں جی ہاں یہ المیہ میرے بھائی اور ہم ان کی کتابیں پڑھاتے ہیں عقید تحویہ ہمارے پاس وہ بھی کتابیں نام ہم نہیں ہے لیکن وہ عقیدے پر مضبوط ترین کتاب اس لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی پہلے ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی تھی عقائد نصفی نشفی یا نصفی ایک ان کے عالم گزرے ہیں جو عشری اور ماتردی تھے اللہ کے صفات کے انکار کرنے والے تعویل کرنے والے اور جو فلسفی تھے وہ وہ کتاب ان پڑھاتے ہیں وہ لوگ ہمارے بھی پڑھاتے تھے لیکن الحمدللہ جب ہم کو معلوم ہے اس کو چھوڑ دیا یہی ہماری پہچان ہونی چاہیے یہاں لوگ آئے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہاں عقیدہ سیکھا توحیع سیکھی جا کر کے ان تمام کتابوں کو نکال دیا اور وہ کتابیں ہم پڑھاتے ہیں جو سلب سالین کی منحج پر کتابیں ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ ان کتابوں کو نہیں پڑھاتے گھر سے کے امام مسائل میں دلیل دیں گے لیکن توحید اور عقیدے میں ان کو معتبر ہی نہیں مانتے کیونکہ خود انہوں نے لکھا کہ سب لوگ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہیں مسائل میں یہ کیا نام ہے عقیدے میں جی ہاں تو میرے بھائی یہ المیہ ہے عالم ہے فارغ التحصر ہے مدرسے کے لیکن پھر بھی توحید کتنی قسمیں ہیں عقیدہ کیا نہیں جانتے تو توحید کی تین قسمیں توحید البیت توحید الوحیت اور توحید عصمہ اور صفات اس کتاب کے اندر توحید عصمہ اور صفات پر زیادہ زور دیا گیا کیونکہ اس کے اندر زیادہ گمراہی لوگوں کے اندر بھی پیدا ہوئی اور لوہیت کے اندر بھی ہے شرک اور اسماء اور صفات کے اندر بھی لوگ اللہ کے نام کا انکار صفات کا انکار ایک گروہ پیدا ہوا جامعہ اللہ کے نام کا صفات قسم کا, کا انکار کر دیا اور یعنی گویا کہ اللہ ہے نہیں اللہ کے وجود ہی کا انکار دنیا میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا نام اور صفت نہ ہو اگر کسی کا نام اور صفت نہیں ہے تو وہ ادم ہے یعنی ادم نہ ہونا تو گویا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا اس کے بعد ایک گروپ آیا مسلمانوں کا معتضلا عقل پرست انہوں نے اللہ کے نام کا تو مانا لیکن صفات کا انکار کر دیا کا اللہ صالیٰ سمیع ہے لیکن بغیر سننے کے اللہ دیکھنے والا لیکن بغیر دیکھنے کے اللہ قدرت والا لیکن بغیر قدرت کے یہ ایسی منہ شفانہ فلسفیانہ اور ملحدانہ باتیں تھیں جو سیم ویسی تھی جیسا گویا کہ اس نے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا کیا فائدہ انسان قدرت والا لیکن قدرت ہی نہیں اس کے پاس ایسی ایسی بکواس کی لوگوں نے یہ تو اللہ کا کرم رہا کہ الحمدللہ محدثین اور مجددین علماء پیدا ہوئے جنہوں جی نے ان کا خلا خماں کیا اور اس طریقے سے ان کا رد کیا انہیں میں صبر تعیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور تیسری توحید اسماء اور صفات ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں بے شمار شفات ہیں اللہ البرآمن کی قرآن میں اور سی حدیثوں کے اندر جیسے بیان کیا گیا اس پر ایمان لانا نہ اس کا انکار کرنا نہ اس کی تعویل کرنا غلط نہ اس کا غلط معنی بیان کرنا نہ اس کی کیفیت بیان کرنا نہ اس کی مثال دے کر دینا نہ اس کی تصبیح بیان کرنا یہ ہے اسماء و صفات تو زیادہ تر مسئلہ انہوں نے اسماء و صفات کے تعلق سے ایسی اللہ کے ایمان کے جو تقاضے اس کو بیان کیا ہے آخرت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور اس طریقے سے اللہ کی بہت ساری صفات اللہ کے لیے وجہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے اللہ کے لیے قدرت سب گے انشاءاللہ تو ان تمام مسائل کو انہوں نے اس کے اندر بیان کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر جس کو معتضلہ اور عقل پرست لوگ نہیں مانتے ہیں یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جو آخر سے متعلق ہیں سفارش کا ذکر گلسرات کا ذکر اور اللہ تب اور تقدیر کا ذکر یہاں پر کیونکہ ایمان کے شعر ارکان ہیں نا تو ان تمام ارکان کو کسی قدرات تفصیل کے ساتھ کسی کو اختصار کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا تو یہ کتاب کا مختصر سا میں نے تعارف گویا کہ آپ کے سامنے کہ کتاب کس موضوع پر ہے اور کیا اس کے اندر مسلم نے بیان کیا اس کو ہم نے آج کے درس میں بیان کیا تو توحید میرے بھائیو اسی لیے کیونکہ ہماری بنیاد اور ضرورت ہماری کامیابی کے لیے شرط اولین ہے اس کے بغیر توحید کامیابی کا تصور ناممکن ہے نہ دنیا کے اندر سررندی کا نہ آخرت کے اندر کامیابی کا اس لیے عقید توحید کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ ہماری پہچان ہے خاص جی ہاں اور ہمیں اس پر ایمان ہے توحید پر اور اس بات پر کہ توحید کے بغیر انسان کو دنیا کے اندر کامیابی نہیں مل سکتی اور نہ یہ آخرت کے مل سکتی جب تک جان ہے جب تک دنیا ہے جب تک انسان توحید کا درج دیتا رہے گا عقیدے کا سبب سکھاتا رہے گا اور یہ امانت جو اللہ نے میں سوپی ہے اس امانت کو دوسروں کے حوالے ہم کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری وفات ہو جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں یہ ہماری پہچان تو اس لیے توحید خالص کا بار بار جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البرامین ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اللہ رب العامن ہمیں پکا اور سچا ایمان عطا فرمائے اللہ ہر قسم کے شرک سے ہم کو محفوظ رکھے اللہ رب العامن ہمیں سلب سالین کے عقید اور منحج پر قائم رکھے کیونکہ اسی کے پرانے میں ہمارے لیے نجات ہے وہ ہمارے لیے معتبر وصوع اور نمونہ ہیں ان کے بغیر اگر کسی کا ایمان اور عقیدہ اور منحج ہوگا تو وہ باطل راستے پر ہے صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا ان کے مطابق ایمان اور عقیدہ اور مناج بھی ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صلی سالین کے عقیدے پر قائم رکھے ان کے مناظر پر قائم رکھے امین اور صلی اللہ عبینہ محمد والم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ